أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهداساتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى النار يرضون عليها غدوا وعشيا سلاۃ فر اشد الحداب انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے اب جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا آخرت میں اسے اچھا بدلہ ملے گا اور جو یہاں پہ اللہ تبارک و تعلق کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ سلاد اسلام پہ ایمان نہیں لائے گا یقیناً اس کی زندگی جو دنیا کے بعد میں ہے وہ عذاب میں گزرے گی آخرت کی زندگی انسان کے فوت ہو جانے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے آخرت ایک طویل مرحلے کا نام ہے آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ انسان کے فوت ہونے سے لے کر روز قیامت اٹھائے جانے تک ہے اس مرحلے کو برزک کا مرحلہ کہا جاتا ہے قبر کا مرحلہ کہا جاتا ہے اور قبر کا عذاب یا قبر کی نعمتیں یہ چیزیں برحق ہیں ان میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس بارے میں شکو کو شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور یہ بہاور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان فوت ہوا اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور اس نئی زندگی کا پہلا محلہ قبر اور برزک کا مرحلہ کہلاتا ہے قبر کے عذاب پہ کئی ایک آیات اور نبی علیہ الصلاۃ اسلام کی احادیث جلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک آیت وہ ہے جو آج میں نے درس کے شروع میں تلاوت کی ہے چوبیسواں اسباب ہے اللہ تعالی فرما رہی ہیں کہ اللہ عرو ربو نعلی اردو واشیا کہ فرعون اور اس کے حوالیوں کو آگ کے سامنے صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اور جب قیامت آمد قائم ہوگی تو پھر کہا جائے گا کہ فرعون اور اس کے حوالیوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو اس اید کے اوپر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ کہا ہے کہ فرعون اور اس کے حوالیوں کو صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ بھی کہا کہ پیش کیا جائے گا نہیں آج کل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان دنوں فرعون اور اس کے حوالیوں کو صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پھر فرمایا کہ قیامت کے روز مزید عذاب ہوگا تو جو عذاب قیامت سے پہلے ہو رہا ہے یہ عذاب قبر کا عذاب ہے برزخ کا عذاب ہے عذاب قبر کے اوپر بہت سی احادیث بی دلالت کرتی ہیں اور ان میں سے کئی ایک آپ نے سن رکھی ہیں بلکہ نبی علیہ السلاۃ اسلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو چنانچہ آپ کہا کرتے تھے اللہ میں قبری کیا اللہ میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پنا میں آتا ہوں تو ہر نماز میں اتہیات میں, میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے جہنلم کے عذاب سے بچنے کے لیے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کرنا نبی علیہ صاحب السلام کی سنت بھی ہے اور آپ کا آدر بھی ہے آج کے درس میں بخاری شی کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں برز کے اسی عذاب کا ذکر ہے چنانچہ یہ حدیث روایت کرتے ہوئے جناب سمورا ابن دندب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس حدیث کو میرے بائیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے کون سے امام نے اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب میں جو احادیث آئی ہے وہ شک و شبہ سے بالاتا رہے چنانچہ امام بخاری جناب ثمرا بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ کہتے ہیں ہر آحدم من کم اللہ تارویہ کیا آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر صحابہ کے میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ خواب ذکر کر دیتا اور نبی علیہ اسلام اس کی تعبیر بیان کر دیا کرتے کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے ایک دفعہ آپ نے فضر کی نماز کے بعد یہی سوال کیا تو صحابہ کے نام خاموش رہے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تو پھر فرمایا نبی علیہ سلاط والسلام کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے بھائیو انبیاء کلام علی نماسلا اسلام کے خواب دین ہوا کرتے ہیں حقیقت ہوا کرتے ہیں سچ ہوا کرتے ہیں کن کے خواب میرے بھائیو جی انبیاء کلام علیم السلاط اسلام کے خواب دین ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں برحک ہوتے ہیں ان کو اوپر ایمان لانا ضروری ہے ان کو اوپر عمل کرنا ضروری ہے لیکن انبیاء کلام علیم السلاط اسلام کے علاوہ بعد میں آنے والے لوگوں کے جو خواب ہیں کیا وہ بھی برحق ہوتے ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل میرے بزرگ کو آپ کے بزرگوں کو خواب آئے تو کیا وہ برحق ہوگا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے رحمان کی طرف سے ہو ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو یہ خود نبی علی السلام نے بیان کیا ہے کہ کئی خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کئی خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اب آج کے آنے والے خواب کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑکیں گے جانچیں گے اگر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ خواب میں میرے والد صاحب ملے تھے میرے پیر صاحب ملے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھا کرو تو ہم اس خواب کو قبول کر لیں گے کیونکہ قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے اور اگر کوئی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میرے پیر صاحب مجھے خواب میں ملے تھے اور یہ بشارت دے رہے تھے کہ تمہیں اللہ کے ہاں ایک خاص مقام مل گیا ہے اس لیے آج کے بعد تمہیں ایک نماز معاف ہے چار نمازیں ہیں تو کیا اس خواب کو قبول کر لیا جائے گا ہم یہی سے یقین کر لیں گے کہ شتاگ کی طرف سے ہے چاہے خیا خواب, خواب بیان کرنے والا کوئی بڑا پیر ہو یا چھوٹا پیر ہو لمبی داڑھی والا ہو یا چھوٹی داڑی والا ہو کیونکہ نبی علی اللہ تو اسلام جو دین دے کر گئے ہیں وہ مکمل ہے وہ کیا ہے میرے بھائیو ہم قرآن و حدیث میں شکو شبہ نہیں کر سکتے آپ کے خواب پہ شک و شبہ کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ سلاط و اسلام کے جو خواب ہیں انبیاء کلام کے خواب وہ بڑھا کہ آج کے درس میں میں آپ کا خواب بیان کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ اگر خواب بیان کرنے والا یہ کہے کہ میرے خواب میں خود نبی علی سلاط و اسلام آئے تھے اور وہ خواب میں یہ کچھ کہہ رہے تھے تو اس خواب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اسے مانا جائے گا یا آپ اسے بھی ریجیکٹ کر دیں گے جی جی اختلاف پیدا ہو گیا آپ لوگوں میں کچھ کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا کچھ کہتے ہیں مانا جائے گا اب لگتا ہے کہ اس مسئلے میں مجھے مداخلت کرنا پڑے گی میرے بھائی اگر کوئی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ سلاط اسلام کو دیکھا ہے تو کیا ان کی بات مان لی جائے گی یا نہیں مان لی جائے گی اس بارے میں ایک دو حدیثیں اپنے ذہن میں رکھیں نمبر ایک نبی علیہ السلاط اسلام فرماتے ہیں بخاری شو کی حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا ہے کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا اب اگر میں یہ دعوی کروں کہ آج رات میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے اور آپ یہ کہہ رہے تھے تو کیا آپ لوگ میری بات مان لیں گے جی اکثر کہہ رہے ہیں مان لیں گے کوئی ایک آدھ ہے شاید کوئی نہیں میرے بھائی کیسے مانیں گے آپ میری بات یہ گارنٹی کون دے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں اگر میں نے واقعی خواب میں نبی علیہ السلّہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ نبی اسلامی ہے لیکن کیا میں سچ بول رہا ہوں یہ گارنٹی آپ کو کون دے گا آپ کے پیر صاحب نے دعوی تو کر دیا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلّہ السلام کو دیکھا ہے لیکن کیا یہ پیر صاحب سچ بول رہے ہیں یہ گارنٹی کون دے گا یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی پہلی بات دوسری بات میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کے پیر صاحب سچ بول رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آ چکا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے تو ہم کہیں گے حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن اسے سمجھنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں اسے دھیان سے سمجھیں حدیث بالکل صحیح ہے مسئلہ میرے بھائیوں نازک ہے ذرا دھیان سے توجہ چاہتا ہوں آپ کی حدیث بالکل صحیح ہے کہ جس نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اس نے آپ ہی کو دیکھا ہے شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا شیتان کے شکل میں نہیں آ سکتا آپ کی جو حقیقی شکل ہے اس میں نہیں آ سکتا لیکن اس سے ملتی جلتی کسی اور شکل میں آ کر جھوٹ بولے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ فرق ذہن میں رکھیں آپ جو نبی علیہ السلام کی ذاتی شکل و صورت ہے اس شکل میں شیطان آ جائے یہ اس کے لیے ممکن نہیں اللہ نے اس کو یہ طاقت ہی نہیں دی لیکن نبی علی صلام کی شکل کی بجائے کسی اور شکل میں آ کے وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں آپ کی شکل میں آ کے جھوٹ نہیں بول سکتا یہ گارنٹی ہے نبی علی علیہ سعد اسلام کی طرف سے اسی لیے امام حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب المسدرک میں کہ مشہور و معروف صحابی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عما سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ شرات اسلام کو دیکھا ہے عبداللہ ابن عباس نے فوراً اس کی تصدیق نہیں کی اس سے کہا جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے ان کا حلیہ بتاؤ اس آدمی نے حلیہ بتایا شکو صورت بتائی پھر جا کے عبداللہ نبی اباس سے تصدیق کی کہ واقعی جن کو تم نے دیکھا ہے وہ نبی علیہ السلام تھے تو میرے بھائی اس لیے جب کوئی آدمی یہ دعوی کرے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے وہاں دو چیزوں میں شکو شبہ رہتا ہے نمبر ایک یہ دعویٰ کرنے والا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نمبر دو اگر یہ سچ بول رہا ہے تو جو اس کے خواب میں آیا ہے وہ سچ بول رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا تھا ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو اور نبی علی سلام کی شکل کی بجائے کسی اور شکل میں آ کے کہہ رہا ہو کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں اس کی ایک مثال آپ لے لی پیر صاحب کہتے ہیں جی میں نے خواب میں نبی علی سلام کو دیکھا ہم نے کہا جی ذرا حلیہ بیان کر دو کہنے لگے پیر صاحب کہ میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کا چہرہ نورانی تھا داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی جی ہاں کیا کہیں گے اب آپ صحیح نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی آپ کی داڑھی سیاہ تھی اس میں زیادہ سے زیادہ گیارہ سفید بال تھے اب پیر صاحب نے تو بڑے دوش میں کہہ دیا کہ میں نے نورانی چہرہ اور نورانی داڑھی دودھ کی طرح سفید دیکھی اب جس کو دین کا علم نہیں ہے جس نے یہ مسائل دھیان سے نہیں سمجھے وہ کہہ دے گا سبحان اللہ نہیں میرے بھائی نبی علیہ سلاد والس کا حلیہ آپ کا بابرکت چہرہ آپ کا پاک جسم اس کے بارے میں معلومات صحیح احادیث میں صحابہ کے نے دے دی ہیں اس کی روشنی میں ہم خواب کو دیکھیں گے ایسے ہی پیر صاحب کہتے ہیں کہ خواب میں نبی علیہ السلام آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے فلاں اریس سے کہو کہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ قلعہ میں ذبح کر دے جیسے ابراہیم علیہ السلام ذبع کرنے لگے تھے تو جی بتائیے اب یہ خواب میں کون آئے ہیں نبی علیہ السلام آئے ہیں نہیں نہیں نہیں نبی علیہ السلام کی شریعت مکمل ہو چکی ہے آپ کی شریعت میں بیٹے کو زباں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ تو قتل ہے اور شریعت قتل سے روکتی ہے تو بہرحال یہ دعویٰ جب بھی کیا جائے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلسلام کو دیکھا ہے تو میرے بھائی اسے فورن ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اوپر توجہ دیں اور دیکھیں اکثر اوقات آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعوے جھوٹے ہیں شوت حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے بلکہ پیر بننے کے لیے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آپ کو ایسا نوکھا سا خواب بیان کر دے وہاں سے آپ کا سلسلہ چل پڑے گا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک دن میں جتنے جتنا دعویٰ آج لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے اتنے دعوے صحابہ کلام سے پوری زندگی میں نہیں ملیں گے صحابہ کلام کی سو سالہ زندگی ایک طرف ان سے اتنے دعوی نہیں ملیں گے کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا حالانکہ وہ بڑے ولی تھے بڑے بزرگ تھے جتنے دعوے آپ کو ایک دن میں آج کے لوگوں کی طرف سے مل جائیں گے لیکن جو میں آج حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس میں نبی علی السلام کو خواب میں دیکھا نہیں گیا بلکہ خود آپ نے خواب دیکھا ہے اور جو خواب آپ خود دیکھیں وہ وہی ہے وہ دین ہے وہ برحک ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ارد مقدس پہ لے گئے پاک سرزمین پہ لے گئے وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ہی ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آکڑا ہے اس کے ہاتھ میں کیا میرے بھائی ہو لوہے کا لوہے کا آنکڑا وہ کیا ہوتا ہے ان کے لوہے کی آپ سیخ کہہ لیں سا لوہا کہہ اس کے آخر میں جو اس کا ہے وہ ٹیڑا ہے چھتری کی طرح جیسے چھتری کا وہ ڈنڈا جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے اور آخر میں جا کے چھتری جو ہے تو اس سے تھوڑا سا اندازہ آپ بس کر سکتے ہیں آکڑا اس قسم کا آخر میں تو لوہے کا آکڑا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھڑا ہوا آدمی لوہے کا یہ آنکڑا بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے جبڑے کو چیرتا ہوا یہ آکڑا اس کی گدی تک پہن جاتا ہے پھر وہ دوسرے جبڑے سے لوہے کا آکڑا داخل کرتا ہے اور یہ اسے چیرتا ہوا بھی سے باہر نکل ہے اور جب وہ لوہے کا آنکڑا لے کے دوبارہ چہرے کی جانب آتا ہے تب تک پہلے والا حصہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی وہ لوہے کا آنکڑا جبڑے سے داخل کرتا ہے کبھی ناک کے نتروں سے کبھی آنکھوں سے انداز سے اس آدمی کو آزاد دیا جا رہا ہے جو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے نبی علی السلا تو اسلام فرماتے ہیں میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا جو مجھے پکڑ کے لے گئے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے ماں ہزا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ آگے چلیں آگے چلے تو وہاں پہ ایک اور منظر ہے یہ دوسرا منظر کیا ہے کہ ایک آدمی زمین پہ چت لیٹا ہوا ہے اور ایک اور آدمی اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے جو زور سے وہ اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتا ہے جس سے اس کا سر کتلا جاتا ہے جب پتھر مارتا ہے تو وہ لڑکتا ہوا دور جاتا ہے یہ مارنے والا پتھر لینے کے لیے جاتا ہے واپس آتا ہے تو یہ آدمی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے پھر اس کو پتھر مارتا ہے اور یہ سلسلہ جاری اور ہے نبی علی صلاح فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھ کہا گیا آپ آگے چلیں آگے چلتے ہیں تو وہاں پہ تیسرا منظر ہے میرے بھائی حدیث سمدو سے سنی جائے تیسرا منظر ہے وہ کیا ہے کہ ایک گھڑا ہے کلور کی طرح جس کا منہ تنگ ہے پیندا اس کا چوڑا ہے اوپر والا ایسا تنگ ہے نیچے جگہ جو ہے بڑی وسیع ہے اور اس میں مرد اور عورت ہیں اور ننگے ہیں نیچے سے آگ بڑھکتی ہے تو آگ کے شولوں کے ساتھ وہ بھی اچھلتے ہیں اس قدر اچھلتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس گلے سے باہر آ جائیں لیکن پھر آگ دھیمی ہو جاتی ہے وہ دھڑام سے نیچے گرتے ہیں اور پھر دوبارہ آگ کے چولے بلتے ہیں وہ دوبارہ اوپر اٹھتے ہیں پھر نیچے دھڑام سے گرتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا یہ کیا معاملہ ہے وہ کہا کہ آپ آگے چلیں آگے چلتے ہیں تو چوتھا منظر ایک نہر ہے جس کا پانی خون کی طرح سرخ ہے اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے روتے کھا رہا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ نہر سے باہر نکلوں لیکن نہر کے کنارے پہ ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے جب بھی یہ لہر والا آدمی باہر نکلنے لگتا ہے جو باہر کھڑا ہے زور سے پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے اور اس کو واپس دوبارہ نہر کے وسط میں جانے پہ مجبور کر دیتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے مجھ سے کہا گیا کہ آپ آگے چلیں فرماتے ہیں نبی علیہ السلاط وسلام پھر مجھے ایک سرسم باغ میں لے جایا گیا وہاں ایک بڑا درخت ہے درخت کے نیچے ایک بوڑھے انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دائیں بائیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں پوچھا نے پوچھا یہ کون ہے مجھ سے کہا گیا کہ آپ آگے چلیں اسی درخت کے قریب ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آگے آگ ہے اور وہ اسے تیز کر رہے ہیں آگ کو مزید تیز کر رہے ہیں پھر مجھے ڈرگس پہ چڑھایا گیا اور ایک گھر میں داخل ہوئے اس گھر میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے بوڑھے بھی تھے بڑا خوبصورت گھر تھا ایسا گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا پھر مجھے ڈرگس پہ چڑھایا گیا اور پھر ایک اور گھر میں داخل کر دیا گیا یہ گھر پہلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اور اس میں بوڑھے اور جوان مرد تھے اور پھر اس کے بعد میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم مجھے رات بھر کبھی کہاں لے کر گئے ہو کبھی کہاں لے کر گئے ہو یہ ماجرا کیا ہے معاملہ کیا ہے مجھے حقیقت بتاؤ تو وہ کہنے لگے کہ وہ پہلا آدمی پہلا آدمی کون سا ہے کون سا بھائی بتائے گا جی جبڑے والا جس کے جبڑوں میں لوہے کا آنکڑا داخل کیا جا رہا تھا یہ وہ آدمی ہے کزاب جو بہت جھوٹا تھا بہت جھوٹ بولتا تھا میرے وہ بھائی جو جھوٹ بول لیا کرتے ہیں وہ حدیث دیہان سے سنے ہم نے جھوٹ کو گنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے جھوٹ کو گنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور بلکہ سمتے ہیں بعد میں کہتے ہیں جی میں تو مزاق کر رہا تھا جھوٹ بول رہے تھے مزاق والی کون بات ہے مزاق تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کریں اور سچ بول رہے ہو جھوٹ جھوٹ مزاق اور صاف جھوٹ ہے میڈیا پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اخبارات میں جھٹ بولا جا رہا ہے جو جہاں پہ جتنا جھوٹ بول سکتا ہے بول رہا ہے دوسروں کو کہتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں آپ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں آپ اپنے رشتے سے جھوٹ بولتے ہیں آپ اپنے محلے داروں سے جھوٹ بولتے ہیں آپ اپنے آفس میں جھوٹ بولتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ہے تو نبی علیہ صاحب السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی تھا اور جھوٹی باتیں پھلاتا تھا اس کی جھوٹی باتیں پوری دنیا میں پھیل جایا کرتی تھی تو اس کی سزا کے طور پہ اس کے جبڑوں میں لوہے کا آکڑا داخل کیا جاتا ہے اور پھر دوسری جانب سے وہ نکال کے دوسرے جبڑے میں داخل کیا جاتا ہے کبھی ناک سے داخل کیا جاتا ہے کبھی آنکھوں میں داخل کیا جاتا ہے اور فرمایا یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی کب تک ملتی رہے گی اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ عذاب کہاں پہ ہو رہا ہے برزخ میں ہو رہا ہے قیام سے پہلے پہلے ہو رہا ہے فوت ہونے کے بعد اور قیامت سے پہلے پہلے یہ ہے آخرت کا پہلا مرلہ وہاں پہ یہ عذاب ہو رہا ہے اس کی روح کو یہ عذاب ہو رہا ہے اور میرے بھائیو جھوٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذمے وہ بات لگا دیں جو اللہ نے نہیں کہی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا آپ کہیں وہ حرام ہے جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا آپ کہیں وہ حلال ہے دلیل پوچھی جائے تو آپ کہیں دلیل مجھے معلوم نہیں ہے دلیل پوچھی جائے آپ کہیں بس ایسے ہی سنا ہے اور آپ کو دوسرے لوگ خبردار بھی کریں کہ بھائی یہ چیز جسے آپ حرام کہہ رہے ہیں یہ حرام نہیں ہے آپ پھر بھی بغیر دلیل کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آپ اللہ کے ذمہ بات لگا رہے ہیں کیونکہ حرام حلال یہ کس کا اختیار ہے اللہ کا اور اس کے بعد بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ نبی علیہ سلاد اسلام کے ذمہ وہ بات لگا دیں جو آپ نے نہیں کہی جھوٹی من گرد روایات بیان کرنا نبی علیہ السلاط اسلام کی طرح منسوخ کر دینا اور یہ کاروبار بھی عام ہے نمبروں محراب پہ فضائل کے نام پہ عقیدت کے نام پہ محبت کے نام پہ جھوٹی روایات کثرت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں اور وہ روایات بیان کی جا رہی ہیں جن کے بارے میں پرانے ایم کلام نے واضح کر دیا تھا کہ یہ من گرتی روایات ہیں بلکہ انہوں نے اس موضوع پہ الگ سے کتابیں لکھ ڈالی کتابوں کا نام کیا رکھا الموضوعات موضوعات کا نام کیا ہوتا ہے من گرت روایتیں موضوعات کا منع کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں بولیے ذرا موضوعات کا منع کیا ہے من گرت رہتے علماء کرام ایک زمانے سے من گرت روایتیں اپنی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ لوگ ان سے بچ جائیں ان سے دور رہیں ان کو اپنے عقیدے کا حصہ نہ بنائیں انہیں نبی علیہ السلام کی طرح منسوخ نہ کریں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی روایتیں آج بھی زبان زد عام ہے بڑے بڑے خطیب لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرنے والے میٹھی زبان اخلاق کے ان کے اخلاق کی لوگوں میں دوائیاں دی جاتی ہیں لیکن جو گفتگو وہ کرتے ہیں میرے بھائیوں وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ضروری نہیں کہ جو بھی میٹھے انداز میں گفتگو کر رہا ہو جو بات کر رہا ہو وہ ٹھیک ہوگی کتنے خطیب ہیں جو آپ گفتگو میں کیا کہہ جاتے ہیں کہ جی نبی علیہ نسلاۃ وسلام جب فوت ہونے لگے تو صحابہ کرام سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تم میرے حجرے سے باہر نکل جانا سب سے پہلے میرا زیادہ خود اللہ پڑے گا نعوذ باللہ ہوں دالک یہ کیا ہے اتنا بڑا جھوٹ اور کبھی کیا کہتے ہیں کہ اسراؤ میں رات کے موقع پہ نبی علی السلاط اسلام کو لینے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نیچے آئے کبھی کہتے ہیں کہ نبی علی السلام اسلام میں رات پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ سے گلے ملے اپنے ساتھ بٹھایا نبی علی اللہت والسلام کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں لیکن آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کو اپنی شان کے لیے کسی جھوٹی روایت کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے پہلے سے آپ کی شان بلند کر رکھی ہے اس کے لیے قرآن کی سچی آیات کافی ہیں اس کے لیے آپ کی صحیح احادیث کافی ہیں آپ اپنی فضیلت کے لیے میری اور آپ کے پیر صاحب کی من روایت کے محتاج نہیں ہیں و رفا نا اللہ نے آپ کی شان بہت برن کر ڈالی ہے اور آپ نے فرمایا تھا من کا دبا متعمی دل فلی تب مکادم بخاری شیف کے حدیث ہے جو میرے دل میں جان بوجھ کے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور سب سے زیادہ خطرناک لوگ وہ ہیں جو لیکی کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور نبی علیہ السلاح تو کی طرف غلط باتیں منسوخ کر دیتے ہیں ایسے ہی ایک صاحب تھے جو مشہور ہیں رسما کے نام سے ابن ابی نوح یہ آدمی جو ہیں یہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیا کرتے تھے کہ جو سورہ یاسین پڑھے اسے یہ ملے گا یہ فوائد حاصل ہوں گے جو سورہ رحمان پڑھے اس کو یہ فضائل حاصل ہوں گے جو سورہ واقعہ پڑھے اس کو یہ فائدہ ملے گا اس کے شہر کے رہنے والے جی کے علماء کرام حیران ہوتے کہ ہمارے اور اس کے استاد ایک ہیں یہ عجیب و غریب فضائل کہاں سے لے کر آ گیا انہوں نے ایک دفعہ اسے گھیر لیا بھئی بتاؤ یہ تم نے آدیش کہاں سے لی ہے کہنے لگا اقرار جرم کیا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گیا کہا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ قرآن پاک چھوڑ کے دیگر علوم میں دلچسپی لے رہے ہیں میں نے ان کو قرآن پاک میں ترغیب دینے کے لیے یہ روایات گڑی اپنی طرف سے بنائی اور نبی علیہ سعد اسلام کی ذمے لگا دی تاکہ لوگ قرآن پاک کی طرف رجوع کر لیں نیت بہت اچھی لیکن جو حرکت کی وہ اتنی بری حرکت ہے کہ جہنم کی آگ میں لے والی ہے نبی علیہ اللہ تو کی طرح وہ بات منسوخ کرنا جو آپ نے نہیں کہی یہ بہت بڑا جرم ہے جہنم میں لے والا عمل ہے تو میرے بھائیوں اس لیے واٹس اپ فیس بک اور دیگر الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں احتیاط کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نبی علیہ السلا تو کی طرف وہ بات منسوخ کر دیں جو آپ نے نہ کہی ہو آپ کی طرف ایک پوسٹ آئی اور پوسٹ بھیجنے والے لکھا آپ آگے فارورڈ کر دیں شیئر کریں آپ آنکھیں بند کر کے فارورڈ کر رہے ہیں تحقیق نہیں کرتے یہ نہیں دیکھتے کہ واقعی یہ حدیث نبی اسلام نے کہی ہے یہ نہیں کہی تو آپ اس میں مجرم ہیں ثواب کی بجائے گنا لے رہے ہیں تو پہلا وہ آدمی جو آپ کے خواب میں آیا اور اسے عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے جھوٹ بولنے والا آدمی میرے بھائیوں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یادین عام و تم وقول یقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ سچ بولتے رہیں سچ بولیں گے جلت کی راہ پہ لگ جائیں گے جھوٹ بولیں گے جہنم کی راہ پہ آپ چل پڑیں گے شریعت نے دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں رادی کرنے کے لیے جو آپس میں ناراض ہیں ان میں سلو کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے لیکن دو مسلمان بھائیوں کو لڑانے کے لیے ان میں فساد کروانے کے لیے ان میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے ان میں فتنہ بپا کرنے کے لیے شریعت نے سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں دی یہ بات میرے بھائیوں ذین نشین کرنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہم اس کی کی بات عذر پچا دیتے ہیں جو ان کے خلاف انہوں نے ان کی تھی اور کوئی سمجھانے کی کوشش کر میں نے سچ بولا ہے میں کچھ بول رہا ہوں بالکل کیا اس کے بعد میں منہ پہ کرنے کے لیے تیار ہوں ارے اللہ کے بندے تون سچ بولا ہے لیکن کیوں بولا ہے لڑانے کے لیے فساد کروانے کے لیے اور یہ گناہ ہے تو چغل خور ہے اور تیری سزا یہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ فرمایا ہے نبی علی سلاد اسلام نے لاجت خلجل تقتات تو میرے بھائی دو بھائیوں کو دو بہنوں کو دو ساتھیوں کو دو دوستوں کو دو محلے داروں کو دو رشتے داروں کو لڑانے کے لیے سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر انہوں نے ان کے خلاف غلط بات کی ہے تو آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ان کا سلوک تو آپ کے ساتھ اچھا ہے وہ تو آپ کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہیں لیکن ان کی بات ادھر منتقل کرنا اس میں اس کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کے دل آپس میں کھٹے ہو جائیں ان کے خلافات مزید بڑھ جائیں تو میرے والد یہ درست نہیں ہے دوسرا وہ آدمی جسے یہ سلاح مل رہی تھی کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور پاس کھڑا ہوا آدمی اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور بار بار یہ عمل ہو رہا ہے یہ کون ہے فرمایا نبی علی الصلاۃ نے یہ وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا تھا جو حافظ قرآن تھا یا مفصر قرآن تھا یا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا مکمل قرآن پاک کی تلیم اس کے پاس تھی یا دس پارے پندرہ پارے پانچ پارے قرآن پاک کا علم برحال اس کے پاس تھا کسی بھی شکل میں اور وہ کیا کرتا تھا وہ رات کو سویا رہتا فرد نمازنے بھی ادا نہیں کرتا تھا اور دل کے ٹائم قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا قرآن پاک سے اراد کرتا رہا قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا قرآن پاک کو پش کر دی یہ ہے قرآن پاک کو پشٹ کرنا ہمارے پاک و ہند کے لوگ عام طور پہ زہری پش کی طرف جاتے ہیں کہ جی بس نبی میں لوگ تلاوت کر رہے تھے اور جو آگے بیٹھے تھے ان کی پشت ہو رہی تھی پھر بھی تلاوت کر رہے تھے ہمارے لیے یہ جلوم جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت نہ کرے پوش نہ ہو چاہے تلاوت بند ہوتی ہے تو ہو جائے جبکہ قرآن پاک کو پش کرنا کیا ہے اس کی تلاوت نہ کرنا اس کو اوپر عمل نہ کرنا اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ہے قرآن پاک کو نظر انداز کرنا یہ ہے قرآن پاک کو سے ڈال دینا تو یہ آدمی قرآن پاک سے اعراض کرتا رہا تو اس کی سلا یہ ہے کہ رودے اسے فوت ہونے کے بعد اسلام مل رہی ہے پتھر اس کے سر پہ پڑتے ہیں سر اس کا کچلا جا رہا ہے ٹھیک کیا جاتا ہے پھر پتھر پڑتے ہیں پھر کچلا جاتا ہے اور یہ عمل قیامت تک جاری اساری رہے گا تیسے نمبر پہ وہ لوگ جو تنور کی طرح کسی گھڑے میں تھے اور جسم بلباس با, تھے ننگے تھے یہ کون تھے ذرا کرنے والے بدکار بیگم کی بجائے دیگر عورتوں سے تعلقات قائم کرنے والے اپنے ہامن کی بجائے دیگر مردوں سے تعلقات قائم کرنے والیاں انہیں آگ میں پھینکا جا چکا ہے اور وہاں بے لباس ہیں سجا مل رہی ہے قیامت تک ملتی رہے گی میرے بھائیو بدکاری بہت بڑا جلوم ہے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ ولا تزنو زنا نہ کرو اللہ نے کہا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی لے جاؤ اور ہم ہم میں سے اکثر زنا کے قریب قریب رہتے ہیں اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا فضل ہے ورنہ زنا کے قریب تو ہم رہتے ہیں کیسے غیر عورتوں کے پاس بیٹھیں گے کبھی کزن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کبھی سالی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بے پردہ تنہائی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے پاس چلے تو لوگ بھی ایسے سالی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یعنی کہ دو تنہا ایک آپ اور ایک سالی کیوں بھائی یہ سفر جائز ہے بالکل یہ جائز ہے ایسی حالت میں تو عورت کو حد کرنے کی جانچ نہیں ہے کیا عورت کو محرم کے بغیر حد کا سفر کرنے کی جانچ ہے اور پکنک کا سفر جی ہاتھ کا سفر تو نہیں کر سکتی عورت محرم کے بغیر اور پکنک کا سفر وہ تو مجبوری ہے نا جی حج تو مجبوری نہیں ہے لیکن پکنک تو مجبوری ہے اتنے سالوں سے گھر میں تنہا بیٹھی ہوئی ہے اب سفر تو باہر کا کرنا چاہیے نا نہیں اللہ کہتے ہیں مقالنا فی رو تکلنا عورتوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو کوئی کام ہو جا سکتی ہے ضرورت ہو جا سکتی ہیں لیکن اگر سفر کرنا ہے یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر اسے کہتے ہیں اپنے شہر سے نکل کے کسی اور شہر جانا یہ سفر جو ہے محرم کے بغیر یا خامن کے بغیر عورت نہیں جا سکتی لاہور سے فیصلہ یہ جی سکول کا ٹریپ جا رہے ہیں سب لڑکیاں یا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ سفر جائز ہے جی نہیں جائز سک ہر عورت کا محرم ساتھ ہونا چاہیے چاہے سفر پکنک کا ہو چاہے حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو چاہے شاپنگ کا ہو چاہے شادی کا ہو ہام یا محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں یہاں تک سے سوال ہوتا ہے بھائیوں کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ ایک عورت آئی ہے محرم کے بغیر تو کیا اس کا حج ہو جائے گا میرے بھائی حج کی ممانت نہیں ہے حج تو عورت کا محرم کے بغیر ہو جائے گا حج کا سفر محرم کے بغیر منا ہے وہ کر چکی ہے یہ جو, جو لاہور سے مکہ آئی ہے یہ سفر محرم کے بغیر کیا یہ گناہ کا سفر ہے باقی رہا حج تنہا کرنا مکہ میں لے کے وہ منانی ہے اگر ایک عورت کو اس کا ہامن یا اس کا محرم مکہ میں ملا کے چھوڑ دیتا ہے وہ تنہا حج کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں عمرہ تنہا کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں مسل سفر کا ہے جو محرم کے بغیر وہ کر چکی ہے اگر لوگوں نے اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی یہی یہ سمجھیں آپ سمجھدار ہیں آپ شریعت کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں آپ اپنی بہن کو سمجھائیں اپنی بیگم کو سمجھائیں تو ہر کہنا چاہ رہا تھا کہ شریعت نے کہا ملا تقرب جنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ دیگر کئی ایسے اصول شریف نے بتائے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے انسان بدکاری سے بچ سکتا ہے چوتھے نمبر پہ جو آدمی خون کی نہر میں تیر رہا تھا وہ تے کھا رہا تھا یہ کون تھا سود کھانے والا یہ کون تھا میرے بھائیوں سود کھانے والا سودی کاروبار کرنے والا سودی ملازمت کرنے والا سود دینے والا سود لینے والا مسلم جن کی حدیث ہے کہ نبی علیہ سلاط اسلام نے فرمایا اللہ کی لانت ہے سود دینے والے کے اوپر سود لینے والے کے اوپر سودی معاملات میں گوا بلنے والے کے اوپر سودی معاملے کو تحریر کرنے والے کے اوپر بینک میں بیٹھ کر جو آدمی سودی معاملہ تحریر کر رہا ہے اسے کمپیوٹر میں داخل کر رہا ہے اس معاملے کو طے کر رہا ہے اور جو گواہ بن رہے ہیں سین کر رہے ہیں سود لینے والا دینے والا یہ سارے ان کے اوپر اللہ کی لانت ہے اور فرمایا نبی علی صاحب السلام نے ہم سوا یہ جرم میں برابر کے شریک ہیں میرے بھائی سود اتنا بڑا جرم ہے اللہ فرماتے ہیں علم تفالوف ادلوب ہر دن اللہ رسولی فرمایا اگر تم سود لینے اور دینے سے باہر نہیں آتے تو یاد رکھو یہ تمہاری طرف سے اللہ سے اعلان جنگ ہے میرے بھائیوں کیا اللہ سے لڑنے کی ہمت ہے کسی میں آج مسلمان سود لے رہے ہیں دے رہے ہیں اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا اسی لیے و ہوا ہے جب رب راضی نہیں ہوگا تو پھر آپ کی مدد کون کرے گا تو میرے بھائیوں یہ چوتھے نمبر پہ جن کو فوت ہونے کے بعد سزا مل رہی ہے قیامت تک ملتی رہے گی یہ سوچ لینے والے ہیں اور فرمایا وہ آدمی وہ بوڑھے انسان جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ وہ کون تھے جی جناب ابراہیم علیہ وسلام اور بچے دائیں بائیں کون تھے جی ہاں دائیں بائیں جو بچے تھے یہ وہ بچے تھے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ جو درخت کے اوپر چڑھایا گیا آپ کو ایک گھر میں داخل ہوئے جس گھر میں بچے تھے عورتیں تھیں مرد تھے تو وہ گھر عام مومروں کا گھر تھا اور اس کے بعد اس سے بھی اچھے گھر میں داخل ہوئے جو مردوں کے لیے تھا جوانوں کے لیے بوڑھوں کے لیے تو وہ شہزا کا گھر تھا گفتگو کرنے والے نے کہا نبی علی سط اسلام سے کہ میں ہوں جبریل اور یہ ہے میکایل گفتگو کرنے والے جو آپ کے خواب میں آئے میرے بھائی تو چاہتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں میں گفتگو کرنے والا کون ہوں جبریل اور یہ میرے ساتھ ہے میکایل اور اب آپ اپنا سر اٹھائیں تو نبی علی اسلام نے اپنا سر اٹھایا تو آپ نے اوپر کوئی ایسی چیز دیکھی جو بادلوں کی طرح سفید تھی آپ سے کہا گیا یہ ہے آپ کی کامت یہ ہے آپ کا محل یہ ہے آپ کی منزل یہ ہے آپ کا مکان تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے اس میں داخل ہونے دو تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر مکمل نہیں ہوئی جب آپ کی عمر مکمل ہو جائے گی پھر آپ یہاں پہ آئیں گے ابھی آپ کی کچھ عمر رہتی ہے ابھی دنیا میں آپ نے رہنا ہے تو میرے بھائیوں یہ ہے خواب کس کا نبی علیہ اسرات و کا اور نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں وحی ہوتے ہیں دین ہوتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فوت ہونے کے بعد برزخ میں کئی لوگوں کو عذاب ہوتا ہے برزخ کی زندگی کئی لوگوں کے لیے جنت بنتی ہے کئی لوگوں کے لیے جہنم بنتی ہے اس मेरे میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے جو زندگی پاک اور صاف ہو کبیلا گناہوں سے دور رہے تاکہ قبر کی زندگی की کی زندگی اللہ کی نعمتوں میں گزرے اللہ کی جنت میں گزرے راحت میں گزرے اور اس عذاب سے بچ جائیں جو قیامت تک ملتا رہے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پرانو حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے وہ آخاوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ کر دیکھ دیں